اپنا ہاتھ گربان میں ڈال نکلی گا سفید چمکتا بے عیب اور اپنا ہاتھ سوئی پر رکھ لے خوف دور کرنے کو تو یہ دو حاجت ہیں تیرے رب کی فرون اور اس کے درباریوں کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں